من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعزن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني حميد الم جاءتكم نبؤ الذين من قبلكم عاد وثمود والذين من بعد لي لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلت به واننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب صدق الله العظيم اور اللہ رب العزت نے تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو لازید النکم میں ضرور بضرور تم میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر تم نے نافرمانی فرمانی کی نہ کی تو بلا شبہ میرا عذاب بڑا سخت ہے وقال سا ان تک فرو ان تم و منف نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ تم اور زمین کے تمام لوگ سارے کے سارے اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاؤ تو اللہ تو بے نیاز بادشاہ ہے اس کی خوبیوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ تعریف والا ہے کیا تمہارے پاس خبریں نہیں پہنچی تم سے پہلے لوگوں کی مثلاََ نو علیہ السلام کی قوم کی ہود علیہ السلام کی قوم کی صالح علیہ السلام کی قوم کی اور جو ان کے بعد گزرے ہیں بہت ساری قومیں ہیں اے اعلی اللہ جن کی صحیح گنتی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا جاءتہم رسولہم بالبینات وہ انبیاء سابقہ علیہ السلام واضع واضع معجزات لے کے لوگوں کے پاس آئے فردو ایدیہم فی افواہم تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں دے دیا یعنی رد کر دی ہیں پیغمبروں کی باتیں اور کہنے لگے ان نا کفر نا بیما اور تم بھی کہ ہم نہیں مانتے ہیں جو کچھ کے تم کو دے کر بھیجا گیا ہے اور ہم جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو واضح طور پر شک میں ہیں کہ تم صحیح لوگ نہیں ہو راسب اللہ پیغمبروں کو وہ قوموں میں اس طرح کہتے ہیں بات گزشتہ سبق سے موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے حکم دیا علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو بتائیں کہ جو میں نے نعمتیں دی ہیں تمہیں ان کو یاد کریں اللہ کی نعمتیں یاد کرنے سے پھر اللہ کی عبادت بجا لانا حکم کے ماننے میں آسانی ہوتی ہے تو اسی سبق کا یہ حصہ ہے کہ اللہ پاک نے علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ اپنے قوم کو یہ بتائیں کہ نعمتوں میں شکر بجا لاؤ تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا رب ان شکر تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے اطلاع دی ہے کہ اگر تم نعمتوں میں شکر بجا لاؤ گے تو ضرورتیں دی ہیں ان میں اضافہ ہوگا اضافے کا تو وعدہ کر دیا اور جواب قسم لایا ہے لام تاکید بانونی تاکید سکیلا یہ عربی گرامر کی بات ہے کہ جب کسی سیگے کے اوپر دو تاکیدے جمع ہو جائیں اس بات کو پختہ کرنے کے لیے تاکید جیسے تاکید قسم کے لیے ہوتی ہے یا قسم کھا کے بندہ کہتا ہے تاکہ میری بات لوگ انکار نہ کریں جب عربی زبان میں دو تاکیدے کسی ایک فیل کے اوپر داخل ہو جائیں تو وہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے یعنی اگر تم نعمت میں شکر بجا لاؤ گے تو پھر اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس نعمت میں میں اضافہ کروں گا فرط اور اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی تو دیکھو اللہ کی ذات غفور رحیم مہربان ہے اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی تو ان عذابی شدید میرا عذاب بڑا سخت ہے مطلب صرف بتایا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے پیچھے بتایا نعمت کی شکر کرو گے نعمتوں میں ضرور بضرور اضافہ کرو گا اور قسم اٹھا جے گا اور اگر اور نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو ایک تنبیح کی ہے کہ میرا عذاب سخت ہے یہ نہیں کہ ضرور بے عذاب میں مبتلا کروں گا نہیں بس میرا عذاب سخت ہے تمبی کی ہے کہ سمجھدار آدمی کے لیے تنبی کافی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر جو ہے وہ ضروری ہے ہر نعمت کا شکر ضروری ہے انسان تو شکر بجا نہیں لا سکتا صرف اس کو یہ فکر دلانی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر وہ شکر بجا لائے انسان اللہ کی کسی ایک نعمت پر بھی شکر بجا نہیں لا سکتا اس کا ادا نہیں کر سکتا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی آسان مثال دی ہے کہ سانس بھی اللہ کی نعمت ہے ہر سانس کا خارج ہونا اور نیا سانس کا اندر جانا یہ ایک نعمت ہے اس کے اوپر وہ شکر بجا لائے کہ الحمد تو پھر اگلا سانس لے لے گا تو پھر اس اگلے سانس پر بھی اللہ کا شکر گزار الحمد الحمدللہ تو پھر کیونکہ ہر جملہ جب الگ ادا کرے گا تو ہر جملے میں نیا سانس جو کہ زبان لے گی اور پھر وہ جملہ ادا ہوگا تو صرف سانس کی نعمت پر ہی یہ شکر بازار نہیں لا سکتا اور نعمتوں کے دور کی بات ہے کہ سماعت کی کان کی آنکھ کی پتنے کیا کیا صرف نعمت کو یہ سمجھا پیسہ آ گیا تو بڑا بڑی نعمت آ گئی نہیں پیسہ بھی نعمت ہے رسک الال بھی نعمت ہے صحت نعمت ہے ایمان نعمت ہے عمل سال نعمت ہے یہ سب نعمتیں جس نعمت پہ جو شکر بجا لائے گا اسی نعمت میں اضافہ ہوگا اب جس کی جو مرضی ہے کہ وہ اللہ سے جو مت زیادہ چاہتا ہے اسی پر شکر وجہ لائے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے نا کہ ہر روز انسان نے اپنے جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا ہے اور انسان کے جسم میں جوڑ تین سو ساٹھ ہیں تو ہر جوڑ کا ہر روز نا یہ صدقہ دیکھو یہ جوڑ آپس میں یہ حرکت کر رہے ہیں ایک ذرا سی انگلی حرکت نہ کرے تو پتا چل جائے گا جب ڈاکٹروں کے چکر لگائیں گے نا تو ساری انگلیاں پھر حرکت کرنے لگ جائیں گی ایک انگلی کو ذرا متاثر ہو بہت بڑی نعمت ہے یہ سارے آزاد جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے امر سے کام کر رہے ہیں تو تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ان سارے جوڑوں پر آپ نے فرمایا کہ صدقہ دینا ہے ہر روز صدقہ کا دینا ہے تو صاحب نے حضور ہم تو غریب آدمی ہیں ہم ہر روز صدقہ کیسے دیں گے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ صدقہ ہے سبحان اللہ صدقہ ہے اللہ اکبر صدقہ ہے کسی کو اچھی بات کہہ دینا یہ صدقہ ہے کسی کو بری بات سے روکنا یہ صدقہ ہے سنو ایک ایسی چیز کیوں نہ بتاؤں کہ تم وہ ادا کرو تو پورے وجود کا صدقہ یومیہ ادا ہو جائے گا تو فرمایا کہ اشراق کے دور کا نفل پڑھ لو تو پورے بابر بایات میں آتا ہے چاش کے دو کا نفل پڑھ لو تو پورے دن میں جو آزاد کا صدقہ انسان کے ذمہ واجب وہ ادا ہو جائے گا یہ نعمت ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور عظیب عظیث ہے عظیم فرمانے ہے فرمایا کہ اللہ پاک کو بندے کے اوپر احسان کرتا ہے اللہ بعض دفعہ بعض بندوں پر احسان کرتا ہے صدقہ کرتا ہے مہربانی کرتا ہے اللہ کیا صدقہ کرتا ہے کیا احسان کرتا ہے اپنے بندے پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا احسان اور صدقہ اپنے بندے پر یہ ہے کہ اس کو اپنی یاد کی توفیق عطا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کی نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے پھر اشراک کی نماز کی فضیلت ہے ایک شخص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اس صبح کی نماز میں شریک نہیں ہوا آپ اس کے گھر پہنچ گئے بھئی کیوں نہیں آئے نماز میں تو بتایا کہ ساری رات عبادت کرتا رہا تو صبح کی جب آزانے ہوئی تو آنکھ لگ گئی ذرا انسان تو کمزور ہے غیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری رات سو جاتے اور صبح کی نماز با جماعت تک میرا سے ادا کرتے تو زیادہ ثواب تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ سے کوئی شخص پڑھتا ہے اور صبح کی نماز با جماعت تقبیر الا کے ساتھ جو پڑھتا ہے ساری رات اس کو ثواب عبادت کا ثواب ملتا ہے پوری رات اس کی عبادت ہو گئی جب ان دو نمازوں کو کیونکہ منافق پر یہ دو نمازیں بھاری ہیں بعضوں پر تو اصل کی نماز بھاری ہے منافق, منافق پر عشاء اور صبح کی نماز بھاری ہے کہ وہ اسی وقت ہی اس کو نیند آتی ہے اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اذان کے بعد تو بے چینی ہوتی ہے ان کی اذان کے بعد تو نیند اڑ جاتی ہے اور جو جوان کے بندے ہوتے ہیں اذان کے بعد ان کو نیند آتی ہے اور ان کو وہیں نیند میں چلے جاتے ہیں تو دو نمازیں یہ جماعت کے ساتھ پڑی پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے فرمایا صبح کی نماز نماز با جماعت تکبیر تقدیر کے ساتھ جو شخص پڑھتا ہے تو سب سے افضل بات یہ ہے جدر صبح کی نماز پڑی ہے جس صف میں جس جگہ میں بیٹھا کر اسی جگہ بیٹھا رہے ذکر اذکار تصویحات تلاوت جو بھی کرنا ہے کرتا رہے جب سورج طلوع ہو جائے اور صحیح تسلی سے جس کو کہتے ہیں دس پندرہ منٹ سورج طلوع ہونے کے بعد کم از کم دو رکعت نماز نفل اشراک پڑے تو ایک حج اور ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے اور ان لوگوں میں یہ لکھا جاتا ہے ہے ان لوگوں میں اس کو لکھا جاتا ہے جو غافلین نہیں ہیں یعنی ہمیں یاد کرنے کے لحاظ سے وہ غافل نہیں ہیں ہمیں یاد کرتے ہیں اصل میں یہ جو نفل نماز جو ہوتی ہے نا یہ انسان کے فرائض کی تکمیل کرتی ہے یعنی جو بندہ نفل نماز کا اہتمام کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ فرض اس سے ضائع نہیں ہوں گے جب وہ نفل بھی نہیں سنتے بھی نہیں تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ اسے سے فرض ہو جائے اب اگلی بات کہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو جائے جب تھوڑا دھوپ میں تپس شروع ہو جائے تو اس وقت دو رکعات کم از کم زیادہ بارہ نماز نفل چاش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں میں سلاد و تو و زحا چاش کی دو رکعات نفل پڑھنے سے پورے وجود کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاش کی نماز کا اہتمام کرنے والا شخص اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہیں دن کے تمام جو اس نے کام کرنے ہیں اس میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی مزید جو چاشت کا پابند ہے تو فرمایا کہ جنت میں ایک دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا جس کا نام ہی باب و ہے باب زحا چاشت والا دروازہ تو باز ہلکی پھلکی سی نے ہے کوئی اتنا اس کے اوپر نہ سرمایہ خرچ ہوتا ہے نہ کوئی ایسی اور بات ہے نہ کہیں دور جانا ہے کہ صبح کی نماز با جماعت تک بھی سے ادا کرنی ہے جو رات کو جب جلدی سوئیں گے تو صبح خود بخود جلدی اٹھیں گے باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سمورا عشاء کے بعد قصہ گوئی باتوں میں مصروف رہنا عشاء کی نماز کے بعد اس کو مکرو لکھا ہے اور بہت ساری احادیث نے ایک بار میں جمع کی ہے کہ رات کو عشا کی نماز کے بعد گفتگو میں مصروف رہنا یہ مکرو ہے کیوں واضح بات ہے عشا کے بعد تو ہمارا کھانا پکنا شروع ہوتا ہے پھر کھانا تو پتہ نہیں کب ہے تو پھر نہیں کب زہر سبق نماز میں کیسے اٹھیں گے ہم جتنا سنت اور قدرتی ترتیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں سارا نظام خراب ہے یہی تو بیماریاں ہیں فرمایا قدیث میں کہ جس کو صحت کی ضمانت چاہیے وہ تو کا پابند ہو جائے جس کو زہری جسم کی صحت کی ضمانت چاہیے تو کا پابند ہو جائے تمام بیماریاں دور ہو جائیں اور یہاں صبح کی نماز کا پرابند کوئی نہیں ہے تو تحجب کا پرابند کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ ہمارے زمانے میں اگر کسی کی تہجب کی نماز رہ جاتی تھی تو اس پر تعجب ہوتا تھا کہ واہ واہ اس بندے کی تہجب کی نماز رہ گئی بھائی یہ تو عجیب آدمی ہے اور آج تو صبح کی نماز اگر کوئی بات پڑھ لے تو اس پر ترجم ہوتا ہے کیا ہو جائے رات کو لڑائی تو نہیں ہو گئی نیند ہی نہیں ہوئی ہے صبح کی نماز میں کیسے آ یہ یہ تو مسلمان صبح کی نماز والا مسلمان نہیں ہے یہ تو کوئی آٹھ کا کوئی کاٹ کا کوئی تین سو ساٹھ کا کبھی اتفاق ہو گیا نہائے دھوئے نا جیسے دیہاتوں میں بھٹکیاں دھوپ چڑھے نا تو وہ نہاتی دھوتی ہیں تو اس دن زور کی نماز بھی پڑھ لیتی ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے. اللہ مار مہربان ہے ایسا نہیں دوستوں مسلمان کو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے یہ تو حقوق اللہ حقوق وباد کا, کا دی مسئلہ نازک ہے لیکن آخرت آخر آخر سب سے, سب سے حقوق پہلے حقوق اللہ, اللہ کی ہوگی ہ... منکر نقید کا سوال جواب وہ حقوق اللہ ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا یہ سوال جواب حقوق وباد میں نہیں ہو رہے یہ حقوق اللہ کے سوال جواب ہے منقر نقید کے اور پھر ان سوالوں میں اگر پاس ہوا تو پھر پہلا سوال نماز سے متعلق ہے کہ آپ نماز کے اہتمام میں دیکھیں تو اس طرح رب کو تم لین شکر تم آپ کا رب یہ اعلان کرتا ہے کہ تم جس نعمت پر شکر بجا لاؤ گے اس میں اضافہ کروں گا دوستو ایمان یہ اللہ کی نعمت ہے نماز کی توفیق اللہ کی نعمت ہے اللہ کی ذات اللہ کی نعمت ہے اس پر بھی شکر بجا لانا چاہیے ہم نے اللہ کی نعمت صرف مال دولت کو سمجھا اللہ کی نعمت صرف یہ سمجھا کہ اللہ کی نعمت ہے لیکن یہ خود ایمان صالحہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے جو توفیق ادا کی علماء نے اس مسئلے کو بہت آسان کیا ہے کہ یومیہ ایک ایسا وقت انسان نکالے رات کو کہ اس میں باقاعدہ دو رکع نفل شکرانہ ادا کرے کہ اللہ پاک آپ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں نعمت اللہ ہے تو قرآن کی ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے ہو وہ بہت زیادہ ہیں تو دو رکعت رات کو شکرانے کے پڑے کہ اللہ آپ کی بہت نعمتیں ہیں بہت ساری جانتا ہوں بہت ساری نہیں سب نعمتوں پر میں عاجز ہوں اور آپ کا شکر گجا لاتا ہوں اللہ سمعی نصیب فرمائی